بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خواتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین لبائے جامی میں آج تیسرا لائحہ جو ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں اس کا بنیادی جو موضوع بنتا ہے وہ حاضر و موجود بنتا ہے یا حاضر و ناظر بنتا ہے حق سبحانہ تعالی ہر جگہ حاضر ہے ہر حال میں چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو اس میں وہ ناظر ہے کیسی محرومی کی بات ہے کہ تو اس کے مشاہدے سے نظر ہٹا کر دوسری طرف دیکھتا ہے اور اس کی رضا کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل رہا ہے یہ گفتگو کرنے کے بعد ربایات کی صورت میں آپ کہتے ہیں ربایات آپ کو پتا فارسی میں ہم نے شروع میں تبرکن تھوڑا سا غالباً ایک بیان کے اندر روبای فارسی کی پڑھ بھی دی تھی لیکن ابھی تو صرف ہم اس کا مفوم بیان کر رہے ہیں تو ربایات کی صورت میں کہتے ہیں کہ ایک دن میں محبوب کے ہمراہ باغ کی سیر کو گیا اور غلطی سے گلاب پر نظر پڑ گئی محبوب نے فوراً تانا دے دیا کہ شرم نہیں آتی میرا حسن و جمال چھوڑ کر تو گلاب کا مشاہدہ کرتا ہے صبح کے وقت جگر کو پارا پارا کرنے والا محبوب آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے اور وہ یہ کہ تیری طرف دیکھ رہا ہوں اور تو دوسروں کی طرف تکتا ہے تجھے شرم نہیں آتی ہم تیرے عشق میں ساری عمر غرق رہے ساری عمر تیرے قرب و وسال کے لیے جد و جہد کرتے رہے اس وجہ سے کہ اے دوست ایک لمحہ تیرے حسن و جمال کا مشاہدہ بدر جہاں بہتر ہے ساری عمر محبوبان مجازی کے مشاہدہ سے یہ تین ریا ربایات کی صورت میں آپ نے گفتگو فرمائی اچھا اس گفتگو میں تشریح کے شرح کے نقطۂ نظر سے چند باتیں عرض کر دو جب ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر ہے اور ہر حال میں ناظر ہے چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو حاضر کا ہم عام طور پہ جو مطلب لے لیتے ہیں وہ ہے ظاہری معنوں میں لٹرل مانوں میں ہر جگہ حاضر ذہن میں یہ رکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک دفعہ ایک بڑا تفصیلی ہم نے اپنی گفتگو کی تھی متشابہات اور محکمات تھے تو متشابہات میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ وہ معاملات جن کو انسانی عقل نہ سمجھ سکتی ہو ان کے لیے ہمارے مشائخ ہمارے آئمہ ہمارے علما محدثین محکقین جتنے بھی لوگ ابھی تک گزرے ہیں ان سب نے یہی ایک جو ہے اس کا نسخہ دیا ہے کہ اس کو بس اسی طرح تسلیم کر لیا جائے اور اس کا مطلب جاننے کی اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے میرے نزدیک یہ جو حاضر اور ناظر والا معاملہ ہے یہ بھی معاملہ متشابہات میں سے ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ کائنات جو ہے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ جو ہے وہ خالق ہے خالق کو مخلوق میں ڈالنا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اگر خالق کو مخلوق سے علیحدہ کر دیا جائے تو پھر فاصلے اور بہت کا اس کے اندر مطلب آ جاتا ہے وہ بھی پھر معاملہ گڑبڑ ہے اسی لیے قرآن کے اندر بھی دیکھیے جہاں پہ یہ کہا گیا کہ وہ شہر سے زیادہ نزدیک ہے وہاں یہ بھی کہا گیا کہ وہ بہت بلند ہے بہت بلندی پر ہے اب بلندی کا مطلب سمت کے مانوں میں نہیں لیا جا سکتا تو یہ جو چیزیں یہ ساری چیزیں ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ متشاب ہاتھ میں شامل ہیں اور ان پہ زیادہ جو ہے وہ اندر خم خواہ اس کو کریدنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے ورنہ چونکہ یہ معاملات ہمارے ذہن میں نہیں سما سکتے تو سریحن گمراہی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے اسی لیے جہاں پہ ضرورت پڑے ہم نے اس گفتگو میں یہ بھی کہا تھا کہ کچھ جگہوں پہ جو غیر مسلمین ہیں خاص طور پہ جب وہ اس طرح کا سوال کرے تو وہاں پہ تھوڑی سی تعویل کرنی پڑتی ہے مثلا کچھ لوگ حاضر و ناظروں کی تعویل جاننے کے معنوں میں اور علم کے معنوں میں کر دیتے ہیں کیونکہ ورنہ کیا ہوگا اگر آپ خالق کو مخلوق میں داخل کرنے کی بات کریں گے تو پھر وہ جو بتوں کو پجاری ہیں پھر وہ نقطہ وہ ان کا بھی سامنے آ سکتا اللہ معاف کرے گے کہ اگر ہر جگہ اللہ موجود ہے تو اب آپ سمجھ گئے کہ میں اپنے زبان سے یہ الفاظ کہنا ہی نہیں چاہتا تو جو متشابہات ہیں ہم مسلمانوں کو کم از کم یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کی قرید کریں اور اس کے اندر سمجھنے کی غرض سے اس کے اندر اس کے معنوں میں مزید گھسنے کی کوشش کرے تو میرے نزدیک یہ جو معاملہ ہے حاضر و ناظر کہا کہ اللہ حاضر ہر جگہ ہے اور ناظر ہر جگہ ہے تو یہ معاملات جو ہیں یہ متشابہات میں آتے ہیں لیکن ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں اس سے اگر ہم اس عقیدے سے اگر ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گمراہی اور کفر کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں اچھا اب چوتھا لائحہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے فنا اور بقا سے ہے کہ کچھ چیزیں فانی ہوتی ہیں کچھ چیزیں باقی ہیں اب یہ کچھ چیزیں باقی کون سی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی ہے اللہ کی صفات باقی ہیں ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گی ہم اس پہ بہت دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت تخلیق نہیں کی تھی وہ تب بھی خالق تھا جب اس نے تخلیق کی ہے وہ اب بھی خالق ہے وہ ہمیشہ سے ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کا نہ کوئی اول ہے اور اس کا نہ کوئی ہم جب اول, اول, اول, آخر کہتے ہیں تو وہ ان معنوں میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق جو اول کہہ رہے ہیں وہ بھی ہیں اور جو ہم اپنی سمجھ کے مطابق آخر سمجھ رہے ہیں وہ اس سے بھی بات بھی ہے تو اس کو فنا نہیں ہے اور ہمیں فنا ہے اس کے علاوہ اس کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ اول تو میں نے شروع میں کہا نا کچھ چیزیں باقی ہیں چیزیں کا لفظ بھی غلط ہے بنیادی طور پر لیکن صفات چونکہ آ گئی کیونکہ ذات چیز نہیں ہے اللہ معاف کرے تخصر اللہ لیکن بہر تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے فنا اور بقا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ فانی سے دل نہیں لگانا چاہیے بلکہ باقی سے دل لگانا چاہیے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے اچھا جب ہم کہتے اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے تو اس کے اندر صرف ذات ہمارا مطلب نہیں ہے ذات و صفات مکمل ہم بات کر رہے ہیں وہ فانی ان کے علاوہ ہر چیز فانی ہے نہ ذات کو فنا ہے اور نہ صفات کو فنا ہے ہر چیز کو زوال ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ معدوم ہے جیسے وہ نہ ہو جیسے وہ ختم ہو گئی ہو جیسے وہ فنا ہو گئی ہو اور صورت اس کی موہوم ہے یعنی جیسے وہم ہوا ہو یہ جو فانی چیزیں ہیں ایک وقت تھا کہ ان کا نام و نشان نہیں تھا پھر آج اس کی صورت جو ہمارے سامنے ہے وہ بے بنیاد ہے کیونکہ یہ قائم نہیں رہ سکتی اس کو بقا نہیں ہے کل اس کا کیا انجام ہوگا ہم سب جانتے ہیں جب فنا ہو جائے گا تو ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے رہ جانا ہے تو صرف اللہ کی ذات نے رہ جانا ہے اور صفات نے رہ جانا ہے تو آنے جانے والی چیز سے کہتے ہیں دل لگانے کا کیا فائدہ ہے فانی دنیا پر اعتماد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بہتر یہ ہے کہ ان سے دل ہٹا لیا جائے اور باقی سے جس کو بقا ہے جس کو دوام ہے جو قائم ہے جو اللہ کی ذات ہے اس سے دل لگا لیا جائے اور ہر شے سے تعلق کو توڑ لیا جائے وہ ذات جو ہے وہ بابرکات ہے ہمیشہ سے تھی ہمیشہ اس نے رہنا ہے یہ جو حادثات دنیا ہے اس کا اس کی ذات اور اس کی صفات پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس سے اس کو کچھ بگاڑ پیدا نہیں ہوتا اور پھر ربایات کی صورت میں کہتے ہیں کہ جو دلکش صورت تجھے نظر آئی ایک دن تیری آنکھوں سے اجل ہو جائے گی دل اس کے ساتھ لگاؤ جس کا وجود ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا گئی وہ چیز جس کو میرا دل قبل مقصود بناتا تھا اور جن کا غم میرے دل کو کھائے جاتا تھا اب میرے دل میں فقط جمال جاویدانہ کی خواہش ہے اور حسن فانی سے میں سخت بیزار ہوں جس مقصد حیات سے تجھے بقا نصیب نہیں ہوئی وہ بلاخر تیرے لیے بلائے جان ثابت ہوگی جس مطلوب سے تجھے موت کے وقت جدا ہونا ہے اس سے زندگی میں جدا ہو جائے یہی بہتر ہے عزیز اگر تجھے نعمت مال و فرزند حاصل ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کو تو بقا نہیں ہے سو خوش نصیب وہ ہے جس کا دل ایسے دلبر کے ساتھ لگا ہے جس پر تمام اہل دل فریفتہ اور قربان ہے اور یہاں پر بھی شرح کے نقطہ نظر سے یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دینی ہے ہم نے کوئی جنگلوں میں بیٹھ جانا ہے غاروں میں چلے جانا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دنیا اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے چاہے اس میں قریبی رشتہ دار ہیں یا مال و دولت ہے اس کو دل میں جگہ نہیں دینی ہے ان کے جو بھی ان کے سلسلے ہم ہمارے فرائض اور واجبات ہیں اور جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے وہ صرف اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے تو اس اولاد کی تربیت اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہے اگر میں یہ سمجھ کے کہ اللہ حق نے میرے ذمہ لگائی ہے اس کی تربیت کروں گا تو میرا یہی عمل باعث ثواب ہوگا اور آخرت میں میرے لیے باعث نجات بھی ثابت ہو سکتا ہے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو دل میں جگانا دے جیسے پچھلی نشست میں ہی غالبا ہم نے ارض کیا تھا کہ بھئی پیسہ جیب میں ہونا چاہیے پیسہ دل میں نہیں تو ہم انشاءاللہ اللہ اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ صلی اللہ علیہ سعید مولانا محمد اجمائین